یادین اے ایمان والوں لا تلو بن غیر اے ایمان والوں اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں نہ جاؤ نسو جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو عام طور پر ہم سے غلطی ہوتی ہے دروازہ کھلا ہوتا ہے کھول کے اندر ہم چلے جاتے ہیں یہ آیت کریمہ بار بار ہمیں سوچنی چاہیے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انسان کبھی سوچ میں ہوتا ہے اس کی توجہ نہیں ہوتی ایسا عمل ہو جاتا ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا عمل نہ ہو تو دستک دی جائے اور اجازت طلب کی جائے پھر گھر میں داخل ہوں کسی کے بھی وہ تو سلیموں اور ان کے گھر والوں کو تم سلام کرو حدیث پاک میں فرمایا کہ پہلے سلام کریں پھر کہیں کیا مجھے اجازت ہے کہ مندر داخل ہو جاؤں فی زمانہ یہ ہے کہ ہم دستک دیتے ہیں یا گھنٹی بجاتے ہیں تو اس میں بھی وہ زور زور سے گھنٹیاں نہیں بجانی چاہیے اور نہ زور زور سے دستک دینی چاہیے ایک دفعہ دستک دیں یا ایک دفعہ گھنٹی بجائیں ایسی کہ وہ سن لیں انتظار کریں پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ تین دفعہ کے بعد کوئی جواب نہ آئے تو بغیر ناراض ہوئے پلٹ جائیں اور اگر کوئی پوچھے کون تو کون کے جواب میں میں نہ کہا جائے بلکہ نام بتانا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی آیا اور آپ نے فرمایا کون اس نے کہا میں تو آپ نے فرمایا میں کیا ہوتا ہے نام بتاؤ تو نام بتانا سنت ہے اور پھر اجازت طلب کی جائے اور کہا جائے کہ اگر آپ ڈسٹرب نہ ہو تو ہم آ جائیں وہ کہ ہم مصروف ہیں تو ناراض ہوئے بغیر وہ روانہ ہو جائے اسلام سادگی کا مذہب ہے اس میں یہ تکلفات اور یہ رسم و رواج اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں بڑا ہی سادہ اور سمپل مذہب ہے ہم نے بلا وجہ یہود و نسارہ کی رسومات اپنے اوپر لاگو کر کے خود اپنے لیے مشکلات پیدا کی تمہارے لیے بہتر ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو سمجھو فلم تجیدو فی ہاں پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا کہ چوری کا خطرہ نہ ہوتا اسلامی ریاست میں چوری کا تو, تو کوئی تصور ہی نہ تھا تو لوگ اپنے گھر میں بھی نہ ہوتے تو دروازے کھلے ہوئے ہوتے تو فرما اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو تم داخل نہ ہو فلا آتا تو تو تم گھر میں داخل نہ ہو یو ازانا لَكُمْ یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے یعنی جب تک اجازت نہ ملے تم گھر میں داخل نہ ہو اجازت کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ کسی نے کہہ دیا ہو کہ جب بھی آپ میرے گھر پر آئے میں ہوں یا نہ ہو آپ میرے گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں وہی نقلا لقمر جیو اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ فرضی ہو تو واپس آ جاؤ ناراض بھی مت ہو ہوا از کا یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے آج ہمارے نخرے کتنے ہیں کہ واپس جانے کا تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ایسی جرت کون کرے اگر سیدھا منہ نہ دے یا بار بار گھڑی کی طرف دیکھ لے یا چائے پانی کا نہ پوچھے تو ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں اسلام ان تکلفات کو پسند نہیں کرتا انسان مصروف ہے وہ دے میں مصروف ہوں دوسرے کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اللہ بما تعملون علیم اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے خوب جاننے والا ہے لئیس علیکم جناح دخلو بن غیرم مضمون فیحا تم پر کوئی گناہ نہیں ایسے گھروں میں داخل ہو جس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے مثلاً مسافر خانے ہوٹل ریسٹورینٹ اب اس پر یہ لازم نہیں کہ ہم ہوٹل کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر دستک دیں اور کہیں کیا مجھے اجازت میں داخل ہو جاؤں؟ کوئی ضرورت نہیں آپ ہوٹل میں یا ریسٹورینٹ میں یا مسافر خانے میں بغیر اجازت طلب داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ اجازت آپ کو اندر جا کر جب کمرہ بک کرانا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو معاملات طے کرنے ہیں علی السلام علیکم جناحم تم کوئی حرج نہیں انتد خلوب یو تن ایسے گھروں میں داخل ہو غیرہ مسکون جس میں لوگ رہتے نہیں ہیں مسافر خانے ہیں ہوٹل ہیں ریسٹورینٹ ہیں فی ہاں لکم اس میں تمہارے لیے فائدے کا سامان ہے تمہارے لیے بستر ہوتے ہیں تم کمرہ بک کروا سکتے ہو اللہ یا علم ماں دونا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو وماں تک تمور اور جو تم چھپاتے ہو نام نہاد روشن خیالی جو بے حیائی پھیلانے والی ہے اس کا مزید رد کیا جاتا ہے کل اے محبوب آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ مفصرین فرماتے اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی نگاہ سے وہ چیز نہ دیکھے جس کے دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا حدیث پاک میں فرمایا بے خیالی میں اگر نام احرم عورت پر نگاہ پڑ جائے کوئی اگر فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے اور اسے عبادت کی لذت اور سجدوں کی تڑپ عطا فرمائے گا تو اگر ہمیں عبادت کو ذوق و شوق نہیں ملتا تو اس کی بہت بڑی وجہ ہماری بدنگاہی بھی ہے وہ یا اور اپنی شرم کی حفاظت کرو اس لیے کہ جب نگاہ کی حفاظت ہوگی کان کی حفاظت ہوگی تو پھر ذہن بھی پاکیزہ رہے گا دل بھی پاکیزہ رہے گا اور بڑے گناہ کا کوئی خیال بھی اس کے ذہنوں میں نہیں آئے گا اور جب نگاہ گندی ہو جائے گی ذہن گندا ہو جائے گا پھر وہ کہے کہ نماز کے اندر مجھے مکے مدینے کا تصور ہو تو یہ بہت مشکل ہوگا جو انسان دیکھتا ہے اس کے اثرات اس کے دل پر پڑتے ہیں کہ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بد نگاہی اس قدر بڑا خطرناک جرم ہے کہ بسا اوقات ایک ہی نظر سے انسان کا دل ہمیشہ کے لیے مردہ ہو جاتا ہے اس لیے ڈرنا چاہیے یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ مسلمان سپ سالار نے جب بیت المقدس کی فتح میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی تو نقشہ ہی بدل گیا تھا عیسائیوں نے سازش کی کہ بیت المقدس شہر کا جو دروازہ تھا وہ انہوں نے کھولا اور کھولنے سے پہلے شہر کے اندر دروازے سے متصل ایک بازار قائم کیا جس میں عجیب و غریب چیزیں تھیں اور خواتین جو عیسائیوں کی بے حیا عورتیں تھیں وہ بے حیائی والا لباس پہن کر سامنے اس بازار میں کھڑی ہو گئیں کوئی مرد نہیں تھا جیسے ہی حضرت ابو عبیدہ بن جرا لشکر لے کر دروازے کے اندر داخل ہوئے آپ کو جب یہ علم ہوا کہ نوزال مسلمانوں کو ذہنی طور پر گندا کرنے کی کوشش ہے تو آپ سازش سمجھ گئے فوراً ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے اور آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت بلند آواز سے کرنے لگے قل للمؤمنین من فروجہم اے محبوب آپ مومنوں سے فرما دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں صاحب کرام تو صاحبی تھے قرآن پر عمل کرنے والے تھے انہوں نے ایسی نگاہ جھکائی کہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں کہ بازار میں کیا تھا سے معلوم یہ ہوا کہ زمانے قدیم سے دشمنان اسلام مسلمانوں کو بے حیا کر کے ان کی طاقت ان کی قوت کمزور کرنا چاہتے ہیں آج بھی یہی سازش ہے اگر آپ اس پر مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں اور حاصل کرنی چاہیے تو یہ کیسٹ ضرور سنیں دور حاضر کا مہلک مرض دور حاضر کا مہلک مرض اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دشمنان اسلام کی ایجنسیاں کس طرح مسلمانوں میں بے حیائی عام کرتی ہیں آپ یہ ضرور کیسٹ سنیں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو نگاہوں کی اور ذہنی اور قلبی پاکیزگی عطا فرمائے اور بے حیائی پھیلانے والوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے اور بے حیائی کے سیلاب سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے اشار فرمائے کل محبوب آ فرمائیے لل منینا مومنو سے یا غدو من ابسور وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں امام جلال الدین سیوتی علیہ رحمان اپنی مشہور و معروف تفسیر در منصور پانچویں جلد صفحہ نمبر بہتر پر لکھتے ہیں اس آیت کریما کا شان نزول کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی کس موقع پر نازل ہوئی فَنَظَرَ نظر علا امراطین و ایک مسلمان مرد نے ایک عورت کو دیکھا اور اس عورت نے اس مرد کو دیکھا اِذِ ف شک فَشَقَّ انف ہو پھر وہ وہاں سے چلا تو اسے غوطہ آیا یعنی اسے جھوکا آ گیا کہ نہ جانے کیا ہوا کہ دیوار سے جا کے ٹکرا گیا اور اس کی ناک پھوٹ گئی اس سے خون جاری ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوا قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خادا اقوب کا آپ نے فرمایا یہ جو ت نے بد نگاہی کی اس کی یہ سزا ہے نہ ذلا آیا اس موقع پر اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا کلینا یا محبوب آپ مومنوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اگلی آیت میں فرمایا آپ و مومن عورتوں سے بھی فرما دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حدیث کی مشہور کتاب اترغیب تیسری جلد صفحہ نمبر تیئیس کتاب النکاح قال رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وآلہ وسلم, اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا ان نظرت مسموم من منسام ابلیس بد شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے یعنی جس کی نگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی اس کے ایمان ضائع ہونے کے بہت زیادہ چانسیز ہیں اس کے دل مردہ ہونے کے چانسیز بہت زیادہ ہے کیونکہ نگاہ کی حفاظت نہ کرنا بدنگاہی کرنا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے من تر کہا میں مخافتی خدی قدسی میں فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو میرے خوف کی وجہ سے نگاہوں کی حفاظت کرے بدنگاہی کو چھوڑ دے اب دل تو ہو ایمانجلا فی بھی ہی میں اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں مسنت امام احمد بن حمبل پانچویں جلد سفر نمبر دو سو چونسٹھ مام مسلم یم گرو الا محاسین اگر کسی مسلمان کی غلطی میں اچانک کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے سما یا گدو بس فوراً وہ اپنی نگاہ کو پھیر لے نیچی کر لے اور بدنگاہی سے بچ جائے فوراً وہ اپنی نگاہ کو ہٹا لے اللہ لہو عبادت یا جلا وتا فیقل بھی اللہ تعالی اسے وہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا عبادت کا ذوق و شوق بھی نصیب ہوگا اور دل بھی روشن و منور ہوگا جو اپنی نگاہوں کی ہی حفاظت کرے گا حضرت ابو ہرینا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلو آئین یوم القیامہ قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی اور ندامت کے آنسو بہا رہی ہوگی اللہ آئین نہ محرم عورتوں یا نہ محرم مردوں کو دیکھنے سے جو آنکھ محفوظ رہی اسے شرمندگی کا رونا نہیں ہوگا یعنی وہ آنکھ اللہ کے دیدار سے منور ہوگی قیامت کے دن ندامت کے آنسو نہیں با رہی ہوگی آئین کفت امہاری ملا جو اپنی آنکھ کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو جہنم سے محفوظ رکھے گا اور جس کی آنکھ محفوظ رہے گی وہ پورا جہنم سے محفوظ رہے گا محسرم پیارے بھائیوں اب غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ قرآن کا فرمان اس آیت کا شان نزول یہ سب نام نہاد روشن خیالی کا رد کرتا ہے کہ جس نام نہاد روشن خیالی کا نعرہ لگا کر بے حیائی عام کی جا رہی ہے اس میں سب سے بنیادی عنصر بد ہے اللہ اور اس کے رسول اس کی مذمت فرما رہے ہیں یہ دنیا مختصر ہے ایک نہ ایک دن ہمیں مر جانا ہے یہ عذر کوئی قابل قبول نہیں کہ معاشرہ گندہ ہو گیا صحابہ کرام تبلیغ دین کے لیے پوری دنیا میں گئے جس معاشرے میں بھی گئے وہ معاشرے سے متاثر نہ ہوئے ان کی نگاہوں میں حفاظت تھی ان کی نگاہیں پاکیزہ تھیں بلکہ جہاں گئے انہوں نے لوگوں کو پاکیزہ بنا دیا حضرت الا بن زیاد فرماتے ہیں لا تبھی آنا باسارو کا مطن عورت کو دیکھنا تو دور کی بات ہے عورت اگر برقع میں ہے یا اپنے آپ کو پوری چادر میں اس نے ڈھانپا ہوا ہے تو حضرت اللہ بن زیاد کہتے ہیں کہ اس عورت کی چادر پر بھی نگاہ مت ڈالو اس عورت کے برقے پر بھی نگاہ مت ڈالو فین نظرا یج شِبْقًا فِي الْقَلْبِ کہ ایک ہی نظر ہمیشہ کے لیے دل کو مردہ کر دیتی ہے دل اندھا ہو جاتا ہے تو جب چادر اور برقع کو دیکھنے سے منع کیا گیا تو بے پردہ عورتوں کو دیکھنا نعوذ باللہ نوزال ای کمل جلوسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے سے منع کیا آپ نے فرمایا کوئی شاہراہ پر اور راستے میں نہ بیٹھے صحابہ کرام علی مدوان نے عرض کیا کہ ہمیں بسا اوقات ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ کسی کے انتظار کے لیے راستے میں بیٹھنا پڑتا ہے کبھی دکان ہے تو وہاں سے لوگوں کا گزر بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے بسا اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پوری کوشش کرو راستے میں نہ بیٹھنے کی اور مجبوری میں اگر تم راستے میں بیٹھو تو اس کا حق ادا کرو صحابہ کرام نے اس, کی اس کا حق کیا ہے نے فرمایا ود البصر کف الدا رد السلام اپ نے فرمایا راستے کے پانچ حق ہیں سلام کرنا سلام کا جواب دینا تکلیف دہ چیز کو مسلمانوں سے دور کرنا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا اور فرمایا غد البصر اگر راستے میں بیٹھتے ہو تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور نگاہوں کی حفاظت کرو اللہ رب العالمین ہم سب کو نگاہوں کی اور دلوں کی پاکیزگی نصیب فرمائے وہ یاش اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو جب نگاہ کی حفاظت ہوگی جب کان کی حفاظت ہوگی جب زبان کی حفاظت ہوگی تو پھر ذہن بھی پاکیزہ ہوگا دل بھی پاکیزہ ہوگا اور ایسے برے خیالات کبھی نہیں آئیں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ نور پاک سے منور ہو جائیں گے اگر بالفرض غلطی میں اچانک کبھی نگاہ پڑ بھی گئی تو جس کے نظر میں موت کا گڑا ہو جسے آخرت کی فکر ہو جس پر جہنم کا خوف طاری ہو اس کے ذہن میں کبھی برا خیال آ ہی نہیں سکتا یہ ان کے لیے بہت سترہ ہے نام نہاد نوشن خیالی کے نام پر بے حیائی جو پھیلائی جاتی ہے اس کا رد ہے کہ دل ستھرا ہوگا آنکھوں کی حفاظت سے ان اللہ خبیر یسنا بے شک اللہ تعالی خوب خبردار ہے ان تمام کاموں سے جو وہ کرتے ہیں وہ سور نور کی آیت نمبر اکتیس صرف مرد ہی نگاہ کی حفاظت کرے یہ بات نہیں ہے عورت کو بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے وہ کل ارے محبوب آپ فرمائیے لیناتی مومن عورتوں سے یگ دن اب کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اسے نیچا رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج متحرات ہیں اب مجھے بتائیے کبھی ان کے ذہن میں کوئی برا خیال آ سکتا ہے ہر کس نہیں وہ تو نبی کے گھرانے میں ہیں انہیں تو ڈائریکٹ نبی کا فیض مل رہا ہے ان کی تو نگاہیں بھی پاک ہیں ان کے قلب بھی پاک ہیں مگر ایک واقعہ ابو داؤد اور ترمیزی شریف کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ازواج متحرات جن کی نگاہیں پاک ہیں انہیں بھی نگاہوں کی حفاظت کا حضور نے حکم دیا تو کوئی یہ کہے جناب نگاہ کی حفاظت تو وہ کرے جس کا ذہن خراب ہو یہ بات نہیں ہے نیک لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ دنیا کے لوگ ہمارے کام نہیں آئیں گے ان کی باتیں ہمیں کل بروز قیامت حضور کی شفات نہیں دلا سکیں گے حضور راضی ہوں گے دنیا آخرت میں بیڑا پار ہوگا ان ام سلمتا انہ کانت انڈن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ام سلم سمروی ہے کیا آپ کہتی ہیں میں حضور کے پاس موجود تھی اور حضرت مہمونا یہ دونوں ام المومنین ہیں حضور کی ازواج متحرات میں سے ہیں مومنوں کی ماں ہے یہاں دو باتیں قبل غور ہیں ایک تو ازواج متحرات پاکیزہ ہے پھر تمام مومن ان کے روحانی بیٹے ہیں یہ مومنوں کی ماں ہے فلت بینا نشن اندہ اقبال ابن, ابن ابی مکتوم اب کہتی ہے کہ ہم ایک دن بیٹھے تھے کہ حضور کی خدمت میں حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم آئے جو نابینا صاحبی ہیں جو بظاہر آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے نابینا ہے فدخلہ علیہ وہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اپنے چہرے پر حجاب ڈالو اپنے چہرے کو ڈھانپو ام المومنین سے فرما رہے ہیں ام سلما اور حضرت میمونہ سے فقالت یا رسول اللہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے کی رسول علیہ سا ہوا عامہ اللہ کیا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا نہیں ہے وہ تو ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتے تو یہ پردے کا حکم کیوں ہے اور ہمیں چہرہ ڈھانپنے کا حکم کیوں ہے تو حضور رگت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر چہرہ ڈھانپنے کی ایک حکمت بیان کی ایک تو یہ ہے کہ مرد عورت کو نہ دیکھے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عورت اپنے آگے ایک کپڑا رکھ لے گی تو اس کی برکت سے اس کی نگاہیں مردوں پر نہیں پڑیں گی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وانی کیا تم دونوں بھی اندھی ہو کیا تم دونوں بھی نابینا ہو الس تما کیا تم انہیں نہیں دیکھ سکتی مراد یہ ہے کہ مرد عورت کو نہ دیکھے اور عورت مرد کو نہ دیکھے ام علم ام سلمہ اور حضرت میمونہ کی پاکیزگی کا مقابلہ اس وقت کی ساری عورتیں مل کر بھی نہیں کر سکتے جب انہیں نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں حضرت علی شیر خدا ہیں حضرت علی علم کے شہر کے دروازے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی غلطی میں اچانک کسی نامحرم عورت پر نگاہ پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا اگر غلطی میں نگاہ پڑ گئی تو وہ معاف ہے مگر اے علی فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لو ورنہ تمہارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا حضرت علی سے بڑھ کر کس کی نگاہ پاک ہوگی انہیں بھی نگاہ کی حفاظت کا حکم ہے انسان غلط کام اگر کرتا ہے تو کم از کم غلط کو غلط تو سمجھے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک تو گناہ بھی کیا جائے اور گناہ کو جائز سمجھا جائے وَيَحْفَظْنَ یا فوغنا ان مومن عورتوں سے فرما دیجیے کہ وہ اپنی شرم کی حفاظت کریں وَلَا دینا زینت ہن مَا واہر مِنْهَا اپنی زینت کو وہ ظاہر نہ کریں مگر وہی جو خود بخود ظاہر ہو جائے وہ فصلین فرماتے ہیں اللہ مَا واہر منہا سے برقع مراد ہے یہ وہ چادر مراد ہے جس میں عورت لپٹی ہوئی ہے عورت اپنے جسم کو چھپا رہی ہے اپنے لباس کو چھپا رہی ہے لیکن اوپر کی چادر کا تو وہ نہیں چھپا سکتی تو وہ چادر جو ہے اس چادر میں وہ نکل لگی ہے برقع میں نکل لگی ہے اس کا کوئی حرج نہیں ہے لیکن ولا یو دینا زین کے تحت مفسرین فرماتے ہیں برقع اس قدر ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کا شیپ محسوس ہو تو ڈھیلے برقے یہ ڈھیلی چادر ہونی چاہیے اور عورت کو چاہیے جب بچی سات برس کی ہو جائے مفسرین نے لکھا کہ جب بچی سات برس کی ہو جائے تو اسے باریک لباس نہ پہنایا جائے اور اسے ڈھیلا ڈھالا لباس پہنایا جائے یعنی اس قدر ڈھیلا ہو کہ اس کے بازو ہیں اس کی ٹانگیں ہیں ان کی شیپ نہ بنے اس قدر ڈھیلا لباس عورت کے لیے پہننا لازمی ہے عبرت حاصل کریں وہ خواتین کہ جو مردانہ لباس نعوذ اللہ میں ظالب پہنتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت مردانہ لباس پہنے اس پر اللہ کی لانت ہو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے تو مردانہ لباس پینٹ شرٹ پہننا چاہے چھوٹی بچی ہو اسے بھی پہنانا حرام ہے جو پہنائے گا وہ گناہ گار ہوگا نہ چھوٹی بچی کو پہنا سکتے نہ یہ لباس بڑی بچی کو پہنا سکتے اسی طرح ٹازرس یا ایسے پاجامے یہ ایسی شلوار یا ایسا کرتا جو باریک ہو یا چست ہو جب عورت سات برس کی ہو جائے تو اس کے بعد ایسا پہننا حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے روایت میں آتا کہ جس گھر کی عورت یہ کام کرے گی اس گھر میں اللہ تعالیٰ تنگ دستی کو مسلط کر دے گا روزی میں برکت نہیں ہوگی ناچاکیاں ہوں گی آفتیں ہوں گی پریشانیاں ہوں گی پھر لوگ کہتے ہیں نا جانے کیا ہو گیا جادو ہو گیا تو آپ اپنے گھر سے بے حیائی کو دور کیجیے ول ید ربنا بے خمور ہننا اعلیٰ اس زمانے میں عورتیں جب اپنے محرم رشتے داروں کے سامنے آتی مثلا باپ کے سامنے یہ بیٹے کے سامنے یہ بھائی کے سامنے تو سر پر وہ چادر اوڑتی ہیں لیکن چادر کے کنارے پیٹھ کی طرف ہوتے تو جب پیٹھ کی طرف ہوتے تو اس سے محرم مردوں کے سامنے سینے کے ابھار ظاہر ہوتے پرانے مجید فوقان حمید نے اس کی مذمت فرمائی فرما باپ ہو کہ بیٹا ہو کہ بھائی ہو یہ سینے کا ابھار اس کے سامنے ظاہر کرنا حرام ہے ول ید ربن بحم یہ عورتیں ہر وقت اپنی چادریں اپنے سینے پر ڈال کر رکھیں تاکہ یہ ابھار محرم مردوں کے سامنے بھی ظاہر نہ ہو ولا یوب دین اور یہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں فرماتے ہیں زینت سے مراد وہ جگہ ہیں جو زینت کا مرکز ہیں مثلا آنکھ کہ جس میں کاجل اور سومہ لگایا جاتا ہے ناک کہ جس میں زیور پہنا جاتا ہے کان گلا جس میں ہار پہنا جاتا ہے سر کے بال اسی طرح ہاتھ کی کلائیاں جس پر چوڑیاں پہنی جاتی ہیں اسی طرح پاؤں کا ٹخنا اور اس سے اوپر کی پنڈلی کہ جس پر پاؤں کے زیور پہنے جاتے ہیں ولا یو دین ذین کی یہ معنی ہے کہ ان جگہوں کو ظاہر نہ کرو تو چہرے کا بھی پردہ ہو سر کا بھی پردہ ہو گلا بھی نظر نہ آئے یہ کلائیاں بھی نظر نہ آئے عورت جب اپنا لباس پہنے تو ہاف استی یہ پہننا حرام ہے فی زمانہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ جب ہاف استین ہوگی اب برقعہ تھوڑا سا اوپر ہوگا یا نماز کی حالت میں بھی اس کی کلائی کھل جائے گی حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں صرف ہتھیلی کھل سکتی ہے ہتیلی کے علاوہ اگر کوئی بھی کلائی کا حصہ کھلا اور چوتھائی کلائی کھل گئی تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی عورت کی لیکن عورتوں کو پرواہ نہیں ہے باریک چادر میں نماز پڑھتی ہے اس سے نماز شروع ہی نہیں ہوتی عورت کے اگر بال نظر آ رہے ہیں یا اس کا کان نظر آ رہا ہے یا اس کا گلا یا گدی نظر آ رہی ہے یا اس کے ہاتھوں کے بازو کھلے ہیں یا کلائیاں کھلی ہیں تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی قرآن مجیب فقا حمید ہمیں تو یہ درس دے اور ہمارے نادان لوگ دشمنان اسلام کے مشن پر چل کر روشن خیالی کے نام پر عورتوں کو بے پردہ کریں اور پھر ایک تو حرام کام کریں اور پھر اسے اسلام کے مطابق قرار دیں یہ تو بسا اوقات کفر ہے کہ جو چیز اسلام نے حرام قرار دی اس کو حلال سمجھنا کفر ہے ایمان میں ضائع ہو جاتا ہے اللہ لیبو تو زینت کی جگہ دکھانا منع ہے آنکھ ناک چہرہ سر کے بال کان کلائیاں اور تخنے یہ سب دکھانا منع ہے مگر کچھ لوگ ایسے رشتہ دار ہیں کہ عورت ان کے سامنے اگر یہ جگہیں ظاہر کرے تو شرعی طور پہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی الا مگر شوہروں کے سامنے یہ چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں او آبا یا اس کے والد کے سامنے دادا کے سامنے نانا کے سامنے او آبا اب یہ شوہروں کے باپ یعنی سسر کے سامنے او ابنا یا اپنے بیٹوں کے سامنے او ابنا اب یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے یعنی شوہر کے وہ بیٹے کے جو دوسری بیوی سے ہوں ان سے بھی پردہ نہیں او اخوان یا اپنے بھائیوں کے سامنے اگر بتائیے پردہ اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو ان رشتہ داروں کی فہرست کیوں بتائی جاتی جن سے پردہ نہیں ہے جن سے پردہ نہیں ان کے علاوہ تمام رشتہ داروں سے پردہ کرنا لازمی ہے او بنی اخوانہ یا اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی او بنی اخوات یا اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجوں سے پردہ نہیں او نسا یا مسلمان عورتوں سے او ما ملکت ایمان یا ان سے پردہ نہیں اب تاب یا ایسے ملازمین رئیری ایر اربتی مینر رجالی جو ہوں تو مرد مگر وہ شہوت نہ رکھتے ہوں یعنی ان کی عمر ستر سال سے زائد ہو تو کوئی بوڑھا اگر ہو جو ستر سال یا اسی سال سے زائد عمر کا ہو اور اس میں یہ سارے معاملات ختم ہو گئے ہوں تو پھر عورت کے لیے ان کے سامنے چہرے کا پردہ کرنا یا کلائیوں کو چھپانا یہ فرض واجب نہیں ہے اب تفل لدی لم یز علی علاطن النساء یہ ایسے بچے کہ ابھی تک ان پر عورتوں کی شرم کی چیزیں ظاہر نہیں ہوئی یعنی بچے کی عمر نو سال سے کم ہے بچہ ان معاملات کو نہیں سمجھتا تو ان سے بھی پردہ کرنے کی حاجت نہیں مگر جس بچے کی عمر دس سال ہے یا اس سے زائد ہے اس قرآن کی آیت کی روح سے اس سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے کہ وہ عورتوں کے معاملات کو سمجھتا ہے ولا یا دربنا بھی ارجلی اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھو کمال تو دیکھیں یعنی پاؤں کا زیور ظاہر کرنا تو دور کی بات ہے زیور کی آواز غیر مردوں تک جائے اس سے بھی بچنے کا حکم ہے بھی ارجلی ہندنا اور اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھو نی ہن تو جو زیور چھپا ہوا ہے اس کی آواز ظاہر ہو جائے جس رب کو عورت کے زیور کی آواز غیر مردوں تک پہنچے یہ پسند نہیں ہے تو خود عورت اگر غیر مردوں سے باتیں کرے بغیر شرعی اجازت کے یا بے پڑا سامنے آ جائے یہ کہاں سے جائز ہوگا میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں چونکہ سرکار کا فرمان ہے حضور کے فرمان سے کوئی ناراض نہیں ہوگا کیونکہ یہ میری بات نہیں میرے محبوب کا کلام ہے جو ہمارے بھی محبوب ہیں آپ کے بھی محبوب ہیں حضور کے فرمان پر اگر کوئی عمل نہ کر سکے تو کم از کم اس کا انکار نہیں کر سکتا اکترغیب تیسری جلد سفا نمبر ساٹھ مم رأتن اس جو عورت خوشبو لگائے فمرت اور پھر وہ نامحرم مردوں کے پاس سے گزرے لی قدر خوشبو ہو کہ یہ خوشبو غیر مردوں تک پہنچے اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں وہ با پردہ ہے بے پردہ عورت کا تو انجام بہت ہی برا ہے یہاں صرف اس عورت کا بیان ہے کہ اس نے کوئی اور کوتا نہیں کی وہ چادر میں لپٹی ہوئی ہے صرف ایک غلطی کی ہے ایسی خوشبو لگائی ہے جس سے مردوں کی توجہ اس کی طرف ہو رہی ہے فہیا جانی فہی یا زانی یا تن یہ سرکار کے الفاظ ہیں وہ زانی عورت ہے خضور اسے بے حیا عورت قرار دے رہے ہیں اب بتائیے سرکار کے فرمان پر کوئی ناراض ہو نہیں سکتا ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے جب عورت خوشبو لگا کر نکلے اور غیر مردوں کی اٹریکشن کا باعث بنے تو حضور نے اس عورت کو زانیہ قرار دیا تو جو عورت بال کھلے لے کر نکلے چہرہ کھلا لے کر نکلے ایسا لباس پہنے جس سے غیر مردوں کی اٹریکشن ہو کیا وہ حضور کے فرمان سے عبرت حاصل نہیں کرے گی مومنوں تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور آئندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو لال تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ایک حوالہ آپ نوٹ کر لیں کہ حضرت میم حضرت ام سلمہ والی جو روایت پیش کی گئی کہ جس میں آپ نے فرمایا کیا تم نابینا ہو تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو لہذا تم انہیں مت دیکھو اور اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو ترمیزی شریف اور ابو داود کی روایت ہے اور ترمیزی شریف میں باب ہے ما جا فی احتجاب الرجل یعنی امام ترمیزی نے ایک چیپٹر قائم کیا کہ عورت کو اپنے چہرے کا نقاب کرنا چاہیے مردوں کے سامنے یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے چہرے کا پردے کا ثبوت ہی نہیں ہے امام ترمزی نے جو باپ قائم کیا بابو ماں فی احتجاب نسائی من رجلی مرد کے سامنے عورت کو اپنا چہرے پر حجاب رکھنا چاہیے اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھنا چاہیے یہ چیپٹر آپ نے قائم کیا پانچویں جلد اور صفحہ نمبر نائنٹی فور یعنی جو بیروت کا نسخہ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں صفحہ نمبر نائنٹی فور پانچویں جلد جو بھی صفحات ہم حوالے میں پیش کرتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ مختلف ایڈیشن میں اور کتاب کے سائز سے صفح آگے پیچھے ہو جاتا ہے بعض اوقات حدیث کی کتابیں بعض مکتبے والے چھوٹا چھاپتے ہیں بعض لمبائی میں چھاپتے ہیں جس میں زیادہ حدیثیں ہوتی ہیں تو اس کتاب کی سائز چھوٹی ہو جاتی ہے تو یہ جتنے حوالے پیش کیے گئے یہ عربی کتابوں کے ہیں اردو اگر اب ترجمے میں ان کا حوالہ ڈھونڈیں گے تو اس میں صفات آگے پیچھے ہوں گے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ تعالی اس بے حیائی کے سیلاب سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول نے جو پاکیزگی کا درس دیا اس درس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ ان کے من کم اور تم بے نکاح لوگوں کا نکاح کرو کتنا پیارا حکم ہے اس حکم پر مسلمان عمل کرتے کسی عورت کو طلاق ہو جاتی وہ عدت کے فورن بعد اس کا نکاح دوسری جگہ کروا دیتے کوئی عورت بیوہ ہو جاتی اور اگر اس کے لیے ممکن ہوتا اور اس کی عمر ایسی ہوتی تو وہ اس کا نکاح عدت کے بعد دوسری جگہ کروا دیتے یعنی شادی کرنا رشتہ ڈھوننا اس زمانے میں کوئی ایب ہی نہیں تھا یہاں تک کہ مسلمان اپنی جوان بیٹیوں کے لیے خود رشتہ تلاش کرتے تھے اس میں کوئی ایب نہیں تصور کیا جاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن صاحب زادی حضرت حفصہ جب بیوہ ہو گئیں یہ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو طلاق پڑ گئی عدت سے جیسے ہی فارغ ہوئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے کی تلاش میں سرگردہ ہو گئے آپ حضرت عثمان غنی کے پاس گئے اور اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا عثمان غنی نے انکار کر دیا حضرت عمر نے مائنڈ نہیں کیا برا نہیں منایا اس زمانے میں ایسی چیزیں نہ تھیں تکلفات نہ تھے اور نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے نکاح کرنے کی خواہش نہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے انہیں اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کا پیغام دیا اور کہ آپ سوچ لیں حضرت صدیق اکبر نے کوئی جواب نہ دیا اور کافی عرصہ گزر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں ناراض ہوئے کہ منع بھی نہیں کرتے اور ہاں بھی نہیں کہتے اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت حفصہ میں نیند بن گئی صدیق اکبر نے پھر آ کر کہا اے عمر اب ناراض تو ہوئے ہوں گے کہ میں نے جواب نہ دیا نہا کہا اور نہ نہ کہا تو حضرت عمر بھی تکلفات سے آپاک تھے آپ نے جھوٹ نہیں کہا آپ نے کہا بات تو سچی ہے کہ مجھے برا لگا تو حضرت صدیق اکبر نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے مجھ سے مشورہ طلب کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر میں حضرت حفصہ سے نکاح کر لوں تو تمہاری کیا رائے ہے تو میں نے یہ رائے دی تھی کہ حضرت حفصہ سے آپ کو نکاح کرنا آپ کے لیے اچھا ہے وہ ایک پاکیزہ خاتون ہے تو میں انتظار کر رہا تھا کہ حضور کی طرف سے اگر پیغام نکاح آ جائے تو پھر تمہیں یہ بتاؤں گا کیونکہ اگر حضور کی رائے بدل گئی اور میں یہ بتا دوں تو تمہیں دکھ ہوگا کہ حضور نے پہلے خیال کیا نکاح کرنے کا اور پھر بعد میں نکاح کرنے کا خیال ترک کر دیا تمہیں افسوس نہ ہو اس لیے میں نے یہ اس وقت نہیں بتایا اب جب کہ پیغام آ گیا تو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور میں نے یہ خیال کیا تھا کہ حضرت حفصہ وہ نیک خاتون ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے بدل گئی تو پھر میں ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیج دوں گا دیکھیے کتنا سادہ ماحول ہے ہمارے لیے ہمارے یہاں تو نکاح کو ایک ہوا بنا دیا گیا شریعت نے نکاح کو آسان کیا ہم نے ہندوؤں کی رسومات سے نکاح کو مشکل بنا دیا وہ ان کی العیام کم تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہوں ان کے نکاح کرو وہ صالحینہ مین عباد اور تمہارے غلام اور تمہاری کنیزیں جو نیک ہوں ان کے بھی نکاح کر دو یعنی اچھے لوگوں کے نکاح کرنے میں کوشش کرو ای یقن فقرا اگر وہ فقیر ہوں گے ان کے پاس گنجائش نہیں ہوگی فقیر سے مراد وہ مالی طور پر کمزور ہوں گے یغنی ہی من فضلی اللہ تعالی اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا عیشایت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض بزرگان دین کا معمول تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کو تنگ محسوس کرتا تو اس سے فرماتے نکاح کر لو کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا نکاح کرنے کی برکت سے اللہ تعالی اسے مالدار کر دے گا مگر یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب نکاح میں ناجائز رسومات نہ ہو سادگی سے نکاح ہو سنت کے مطابق نکاح ہو تبھی یہ برکتیں ملیں گی واللہ اللہ علیم اور اللہ تعالیٰ وسط والا علم والا ہے ولیستا ففل لدینہ لا یا جدون نکاحن جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے یعنی یا تو رشتہ نہیں ملتا یا ایسی مالی پوزیشن ہے کہ کسی صورت میں بھی بیوی بی کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے یا کوئی خاتون ہے ان کے لیے کوئی رشتہ نہیں تو ان کے لیے فرمایا انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھے حدیث پاک میں فرمایا لوگوں نکاح کرو اور اگر نگاہ نہیں کر سکتے تو اپنے دل کی حفاظت کے لیے مسلسل روزے رکھو تو نگاہ کی بھی حفاظت ہو اور دل کی بھی حفاظت ہو حتیٰ یہاں تک کہ من فن اللہ تعالی اپنے فضل سے انہیں نکاح کے قابل کر دے اس وقت تک وہ اپنے نفس کی حفاظت کریں اور اس آزمائش میں کامیاب ہوں والذین لدینہ یب ماں ملکت ایوان <أَيْمَانُكُم> تمہاری کنیز اور تمہارے غلام میں سے جو آزادی کے لیے تم سے لکھوانا چاہے تو تم لکھ دو مراد یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب غلامی کا دور تھا تو ایک غلام مکاتب ہوتا ہے مکاتب کے یہ معنی ہے کہ آقا اپنے غلام سے یہ کہتا ہے کہ اتنی رقم تم مجھے دے دے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا پھر غلام جا کر محنت مزدوری کرتا ہے کماتا ہے اور کما کر اتنی رقم آقا کو دے دیتا ہے تو آقا اسے آزاد کر دیتا ہے تو فرمایا اگر تمہارے غلام تم سے درخواست کریں کہ آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں کہ ہم آپ کو کما کر اتنی رقم دے دیں کہ آپ ہمیں آزاد کر دیں تو تم انہیں اس بات کی اجازت دو اسلام کا ایک نظام ایسا تھا کہ صدیوں سے جو غلامی کا دور تھا اسلام نے یک لخت اسے ختم نہ کیا بلکہ ایسا نظام وضع کیا کہ آہستہ آہستہ غلامی ختم ہو گئی اور آج اب پوری دنیا میں غلامی کا دور نہیں ہے کوئی نہ غلام ہے نہ کوئی کنیز ہے یہ خرید و فروخت سے نہ کوئی غلام بنتا ہے نہ کنیز بنتی ہے فقات پس تم انہیں مکاتب بناؤ انہیں لکھ کر دے دو اتنا مال دے دو گے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے اور انہیں محنت مزدوری کی اجازت دو ان عالم تم فیم خیرا اگر تم ان میں بھلائی جانو یعنی اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یہ جا کر بھیک مانگیں گے تو انہیں اجازت نہ دو اور تمہیں یہ خیال ہو کہ یہ سمجھدار ہیں اور یہ کما لیں گے تو انہیں اجازت دو یا یہ خطرہ ہو کہ یہ جا کر چوری کریں گے تو انہیں باہر نکل کر مال جمع کرنے کی اجازت نہ دو وَآتُوهُم مِمْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم اور انہیں اس مال سے دو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا یعنی جو غلام آزادی چاہتا ہو مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اس کی مدد کریں اور اسے مال دیں تاکہ وہ اپنے آقا کو دے اور اپنی جان چھڑا لے وَلَا تُقْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَلْبِغَائِ تم اپنی قریزوں کو بے حیائی پر مجبور نہ کرو عبداللہ بن ابئی منافقوں کے سردار کے رد میں یا کریمہ نازل ہوئی کہ یہ کنیزوں سے غلط کام کرواتا اور اس سے وہ پیسے حاصل کرتا تو فرمایا ایسی حرکتیں نہ کرو آج معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ جو انتہائی شرم و حیا سے آری ہیں بے حیا قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما رہے تم اپنی عورتوں کو اپنی کنیزوں کو بے حیائی پر مجبور نہ کرو ان اردنا تحسن حالانکہ وہ تو بچنا چاہتی ہیں کہ تب اردل حیات دنیا یہ تم اس لیے کرتے ہو کہ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو دنیا کی ذلیل دولت کے لیے بے حیائی عام کر رہے ہو تو آج جو عورت ایڈورٹائز میں آتی ہے سائن بورڈ پر اس کی تصویر آتی ہے اخبار میں تصویر آتی ہے آپ جانتے ہیں کہ اس بے حیائی کرنے پر اسے معاوضہ دیا جاتا ہے تو نہ تو عورت دنیا کی دولت کے خاطر بے حیائی عام کرے نہ کوئی اسے مجبور کرے آج عورت کو ایک پبلسٹی کا آئٹم بنا لیا گیا ہے وہ تو مسلمانوں کی عزت ہے اس کی عصمت کی حفاظت تو مسلمانوں پر فرض ہے وہ کوئی بکاؤ مال نہیں کہ جس کی ایڈورٹائز کی جائے اور اس کی تصویر دکھائی جائے اور اس کے عوض مال وصول کیا جائے آج سائن بورڈوں پر عورتوں کی تصاویر اس لیے ہوتی ہیں تاکہ لوگ عورتوں کی وجہ سے سائن بورڈ کو پڑھیں وہ بدنگاہی بھی کریں اور ساتھ میں اس کمپنی کا اشتہار بھی پڑھ لیں بتائیے جو بے حیائی پھیلا کر اپنی کمپنی اشتہار کی کوشش کر رہا ہے اس کے مال میں کہاں سے برکت آئے گی وہ مئی جو کوئی ان عورتوں کو بے حیائی کی طرف مجبور کرے اکرا ہی ہن غفور الرحیم بس بے شک اللہ تعالی ان عورتوں کے مجبور ہونے کے بعد ان عورتوں کو بخشنے والا مہربان ہے یعنی اگر عورت ایسی مجبور ہو جائے کہ وہ باوجود بچنے کے نہ بچ سکے تو پھر اس کی پکڑ نہیں ہے مگر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ دینے کو تیار ہو جائے مگر بے حیائی کے لیے اور بے پردگی کے لیے تیار نہ ہو قد ان ذنہ الیکم آیاتی مبینہ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن اور واضح آیتیں نازل فرمائیں وہ اور حال بیان کیا من مین خلو من کم ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہم نے نازل فرمائی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کلام نصیحت ہے اے پروردگار تو کرم کر دے اور ہمیں نیک بنا دے ہماری نگاہوں کو ہماری سوچ کو ہمارے دل کو پاک کر دے یا اللہ ہمیں ایسا پاک کر دے کہ نیند کے عالم میں بھی ہم مکے اور مدینے کا دیدار کرتے رہیں چند بھائیوں نے یہ بات مجھے بتائی کہ جب رمضان المبارک میں یادگار رمضان کی محفل میں وہ آتے روزانہ رمضان میں ہم تراویح اس طرح سماعت کرتے کہ چار رکعات سے پہلے چار رکعات میں جو پڑھے جانے والا قرآن پاک ہے ایک پاؤ اس کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ پیش ہوتا پھر چار رکعت پڑی جاتی پھر بیٹھ جاتے ہیں پھر خلاصہ سنتے ایک پاؤ کا پھر چار رکعت پڑی جاتی اس طرح چار ساڑھے چار گھنٹے کا دوران یہ ہوتا شہر میں یادگار رمضان کے عنوان سے ہیں پانچ سیڑیوں میں پورے قرآن پاؤ کا خلاصہ ملے گا تو کئی بھائیوں نے بتایا کہ ہم جب ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر ایک بجے تک قرآن سنتے ہیں رات کو سوتے ہیں تو ہمیں رات میں نیند میں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جسے پوری رات ہم قرآن سن رہے ہیں کہ ایسی پاکیزہ نیند ہمیں آج تک نہیں آئی اللہ کرے ہم اتنا قرآن سنیں اتنا قرآن پاک پڑھیں کہ ہمارے ذہن و قلب کے اندر قرآن پاک ایسا راسک ہو جائے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں تو قرآن کی باتیں ہمارے ذہنوں میں گونجنے لگ جائیں اور ہماری نگاہوں میں مکہ مدینے کے جلوے ہوں اور پھر انشاءاللہ ایسا کرم ہوگا جب ہماری آنکھ بند ہوگی ہم دنیا سے جا رہے ہوں گے جس نبی کے دین پر چلنے کے لیے ہم نے کوششیں کی ہیں وہ نبی انشاءاللہ اپنا دیدار کروائیں گے